اور اے محبوب انہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جناؤ ہم نکتا بے عطا فرمائی اس پر اعمان لاتے ہیں اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر امان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر ناؤ ہوتے مگر